السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبط للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك لا وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمداً المضؤوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اقتدى هذه واستنى بسنته يلا يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيب كل لها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات معزز ديني رهيو مزقو عردوستو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جبیل دعویٰ سنٹر کا یہ ٹھڑاواں دور علمیہ ہے اس سے پہلے الحمد مختلف موضوعات پر سترہ علمی دورات جوہ سنٹر کے اردو زبان کی طرف سے منعقد ہو چکے ہیں جس میں آپ لوگوں نے شرکت فرمائی ہے یہ ٹھڑاواں دور علمیہ ہے یہ دور علمیہ جس موضوع پر منعقد ہو رہا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے اور یہ موضوع ہے اپنے وقت کے امام مشتد اور محدث علامہ امام الدارمی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سنن بہت مشہور ترین کتاب ہے ہر عالم کے لیے ہر مفتی کے لیے اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے اس کتاب کا جو مقدمہ ہے بڑا ہی علمی اور شاہکار مقدمہ ہے جب ہم لوگ مدین منورہ کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو یہاں علم حاصل کرنے کی کا موقع ملا تو یہاں کے علماء نے اور ہمارے ساتھیوں نے ہمیں باقاعدہ اس بات کی تلقین کی کہ ایماندارنی کا مقدمہ ایک بار ضرور پڑھا جائے اور جب یہاں پر مطامین کے لیے دور علمیہ کی ہم نے شروعات کی تو ہمارے ذہن میں بات تھی کہ اس پر انشاءاللہ ایک بار دورہ ہم ضرور کرائیں گے اور الحمد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتاب کے اوپر دورہ آپ لوگوں کے سامنے مناقض کیا جا رہا ہے یہ جو مقدمہ ہے اس مقدمے میں امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوص اور جس وقت آپ کی بحثت ہوئی اس وقت عرب کی کیا حالت تھی اور آپ کے اخلاق آپ کے کمالات اور اس طریقے سے آپ کے شمائل اور ساتھ ہی ساتھ علم کی اہمیت اہل علم کادب اور احترام اور جو اہل ضعغ و دلال ہیں اہل بدعات ہیں ان کی ان سے دوری ان تمام اہم موضوعات پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور یہ مقدمہ بہت طویل ہے لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے شیخ محترم جناب شیخ علیم الدین یوسف حافظ اللہ کا جو اس دورے میں آپ لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں گے اور شرح کریں گے کہ انہوں نے کتاب مقدمے کے اختصار کیا اور یہ جو کتاب آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کی گئی ہے وہ اس کے اندر تقریباً اٹھان بے یا سو حدیثیں ہیں جبکہ مقدمہ بہت طویل ہے اور کافی حدیثیں اس کے اندر مم دارمیوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں تو انہوں نے اختصار کیا نہ صرف اختصار کیا بلکہ حدیثوں کی تخرج بھی کی نہ صرف حدیثوں کی تخریج کی بلکہ اس حدیث کے جو فوائد ہیں کچھ مسائل ہیں ان کو بھی شیخ نے اس کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے تو الحمدللہ بڑی اہم کتاب ہو گئی اسی لیے اس کتاب کو ہمارے متعن نے اللہ ان کو جدا خردہ فرمائے ہندوستان سے اس کی تباہ کروائی اور اس کے بعد یہاں ابھی کل ہی کتاب ہم تک پہنچی ہے آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے تو اللہ رب العامین جن جن لوگوں نے بھی اس دورہ کے انعقاد میں محنت اور کوشش کی ہے اللہ رب عامین قبول فرمائے عامر ابرعالمی میرے بھائیو یہ جو مقدمہ ہے یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ سنم داروی اور مشاء اللہ ہمارے شیخ محترم امام داروی رحمت اللہ علیہ کا مقصد تعارف بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو وہ جو کتاب ہے وہ حدیث کے اوپر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت دین اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا اس دین کو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے محصور کر دیا ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وہ امد اللہ علیہ کرزیکل علیہ تبئی نے النا کہ ہم نے آپ کی طرف دین کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس دین کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دیں یہاں ذکر سے مراد صرف قرآن کریم نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے پورے دین کی بیان کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی اگر صلف نے اس کا معنی ذکر کا مراد قرآن لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے حدیث اس سے خارج کر دیا ہے کیونکہ دین اسلام کا سمجھنا حدیث کے بغیر انسان کے لیے ناممکن ہے تو یہ جو حدیث ہے میرے بھائیوں یہ ادر حدیث جو ہے یہ بھی وہی ہے یہ بھی اللہ رب العامین کا کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کریم وہی متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جبکہ حدیث وہی یہ نہیں ہے قرآن کے الفاظ معانی صلی اللہ رب العامن کی طرف سے ہیں جبکہ حدیث کے الفاظ مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں اور معانی اللہ رب العامن کی طرف سے دونوں وحی ہے دونوں وہی ہیں اللہ رب العامن قرآن کریم کا دلشاس سماتا ہے کہ وہ احمد اللہ علیہ الخط الحکمہ وہ علم کما عالم تکنط تعلم کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور حکمت سے مراد پورے مفسرین کے ہاں صلی صالحین کے ہاں حدیث مراد ہے اور جب بھی قرآن کریم میں کتاب اور حکمت دونوں ساتھ میں آئے تو اس کے معنی کے اندر اہل علم کا اجماع ہے مفسرین کا کہ حکمت سے مراد حدیث ہے سنت ہے اور اگر الگ الگ ذکر آئے تو پھر اس کی مناسبت سے حکمت کا معنیٰ کیا جاتا ہے لیکن قرآن اور حکمت جہاں بھی پورے قرآن مجید کے اندر ایک ساتھ آیا ہوا ہے تو وہاں پر مراد کتاب سے قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے تو عیشایت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن نازل کیا ہے وہی حدیثوں کو بھی نازل کیا ہے اور وہ بھی اللہ رب کی طرف سے وہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے کیا فرماتے ہیں کہ وہ تو اہو مجھے کتاب دیا گیا ہے اور اسی جیسے چیز بھی دی گئی ہُ بہو دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر حجیت کے لحاظ سے دلیل کے لحاظ سے مصدر ہونے کے لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہی مطلوح ایک ایک ارب پر تسمی کیا ملتی ہیں اور اس سے الفاظ اور معانی دونوں اللہ عمین کی طرف سے ہیں جبکہ حدیث کے الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. معانی اللہ حبانی کی طرف سے مثل کے معنی ہوتے ہو بہ ہو بہو تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے جو حدیث کا درجہ ہے دین اسلام کے اندر وہ قرآن کے جیسا ہے حجیت کے اعتبار سے دلیل کے اعتبار سے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث دوسرا درجہ ہے یا اس حدیث کے دوسرا مدر تشریح ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حجیت کے لحاظ سے دوسرے مقام پر ہے بلکہ ترتیب کے اندر دوسرے مقام پر ہے جیسے مثال دی جا سکتی ہے کہ کسی کے تین بیٹے ہیں یا چار بیٹے ہیں چاروں بیٹوں کا حقوق اس باپ کے اوپر ایک ہی جیسا ہے البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے ترتیب کے اندر بیٹے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں البتہ حقوق کے لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تینوں چاروں بیٹوں کے اندر یہی نہیں بلکہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تلاقے رجئی دے دیا ہے اور عورت حمل سے ہے اور اس کے اندر اگر مرد کی وفات ہو جاتی ہے اور, اور مرد کی وفات کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی حق کے لحاظ سے اس کے جو بڑے بچے ہیں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں کیونکہ وہ بھی اس کا بیٹا ہے لہذا جتنا مال کا وارث اس کا ساٹھ سال کا بیٹا ہوگا اتنا ہی مال کا وارث اور اس کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے بچے بھی اتنا ہی مال کا وارث ہوگا تو اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ترتیب ہے یہ بس ورنہ حجیت کے لحاظ سے اور دلیل ہونے کے لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں کیونکہ حدیث بھی اللہ البامین کی طرف سے وہی ہے عماین اللہ البامن نے صاف فرما دیا کہ آپ جو بھی اپنی زبان سے گفتگو کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ سب کے سب وہی ہے اور ایک طبیع طبع تاب جن کا حسان بن عطیہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اور امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ ہنستے علیہ وسلم علیہ الوحی. حضرت جبریل علیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت کو ایسے ہی کرتے تھے جس طریقے سے آپ کے اوپر پر قرآن کریم کو نادر کرتے تھے تو سنت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے سنت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی چیز یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہے اور اس طریقے سے آپ خود غور و کریں کہ نبوت کی جدا ہی حدیث سے ہوتی ہے اور اختتام بھی حدیث سے ہوتا ہے بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری کی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبوت کی شروعات وہی کی شروعات کس سے ہوئی خواب کے ذریعے سے ہوئی اور انبیاء کرام کے خواب وہی ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں تو نبوت کی اور کی شروعات ہی میرے بھائی حدیث سے ہوئی ہے اور اختتام بھی حدیث کے اوپر ہوا ہے کس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ یہ بھئی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقور وبا صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی بیماری سے پہلے صحیح یعنی صحت کی حالت میں تھے تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ انہو اللہ اللہ عقبد نبی الحط ترا مقد مرل جنہ کی کسی نبی کی وقات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک اس نے جنت میں اپنا درجہ اور مقام نہ دیکھ لیا اپنی جگہ نہ دیکھ لی سن یخیر پھر اس نبی کو اختیار دیا جاتا تھا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو پسند کر لیں فلما نہ بھی جب آپ کے اوپر مصیبت یا غم نازل ہوا ورسر اللہ سخی تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جو سر تھا میری ران میں تھا بان پر تھا غشی علی تو آپ پر غنودگی تعریف ہو گئی پھر فر فرماتی افاقا بس رہوئی آپ کو جب ملا تو آپ نے اپنی نگاہ گھر کے چھت کی طرف اٹھائی ثم مقال پھر آپ نے کیا بنایا اللہ عمر رفیق اللہ ابرامین میں تیری بلند رفاقت چاہتا یہ آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا فخر تو لا اللہ اختار ہونا تو ہست آشا کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ تب آپ ہمیں پسند اختیار نہیں کریں گے یعنی اب آپ دنیا چھوڑ دیں گے دنیا سے چلے جائیں گے اور اللہ ابرامین کی رفاقت کو آپ پسند کریں گے یہ ہست فرماتی ہیں وہ عرف تو انہ الحدیثی کا جسم و حوصلہ اور میں پہچان گئی جان گئی کہ وہی بات ہے وہی حدیث ہے جو آپ صلی اللّہ اللہ علیہ وسلم بیماری سے پہلے صحت کی حالت میں جسے بیان کیا کرتے تھے پالت حسیہ عشا فرماتی ہیں فکانت آخر و کلینتی تکلحہ اور رسول و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمر رفیق اللہ سب سے آخری وفتو جو آج نے دنیا سے جاتی ہوئے کہ وہ یہ کی کہ اللہ ابرامن میں تیری برند رفاقت چاہتا آخری گروپ کیونکہ یہ قرآن نہیں اللہ عمر ربی یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی آپ کی حدیث ہے تو نبوت شروع سے لے کر کے وفات تک ہمارے نبی کی یہ حدیثوں کے درمیان گردش کرتی ہے اللہ نے قرآن کریم بھی نازل کیا اور حدیث بھی اللہ رب العالمین نے نبی پر اتارا تو آپ کی ودا بھی نبوت کی حدیث کے ذریعے سے ہوتی ہے اور اختتام بھی حدیث کے اوپر جا کر کے ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کا کتنا اہم مقام ہے دین اسلام کے نگر کیونکہ حدیث کے بغیر میرے بھائی اسلام کو انسان نہیں سمجھ سکتا نہیں سمجھ سکتا اسی لیے محدثین نے والما نے جہاں پرانے کریم کی تفصیلیں کی ہیں وہیں علما نے اور محدثین نے حدیث کی کتابیں بھی لکھی اور جس طریقے سے اللہ رب العالمی نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے علما کے ذریعے اسی طریقے سے اللہ رب العالمی نے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا حدیث بھی محفوظ ہے اگر حدیث محفوظ نہ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ضائع ہو گیا جبکہ اللہ حب الامن نے سفرمایا انکر انہ الحل ہم دین کے نادر کرنے والے ہیں اور دین کے حفاظ کی ذمہ داری ہماری ہے تو اللہ رب نے دین کو نا... کی حفاظت کی ہے اور حدیث کی حفاظت ہی سے دین کی حفاظ ہو سکتی تھی اس لیے اللہ حرب الراہمی ہر زمانے میں مجددین محدثین علماء پیدا کیے اور انہوں نے حدیث کی حفاظت کی اور حدیث پر کتابیں لکھی ہیں لہٰذا جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے عقیدہ رکھیں اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہم سب کا مناظر ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اس طریقے سے حدیثوں کو بھی اللہ نے محفوظ کیا قرآن کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا علماء کے ذریعے قرہ الفاظ کے ذریعے مفسرین کے ذریعے اسی طریقے سے اللہ رب العامین نے حدیثوں کو بھی محدثین اور علماء کے ذریعے سے حدیثوں کو محفوظ کیا قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے آسمان سے مخلوق نہیں آئی تھی نہ پہاڑوں سے مخلوق نہیں بنی تھی پوری صحابہ تعبین طب تابعین اور محسن علماء کے ذریعے سے اللہ رب الامین ہر زمانے میں قرآن کو محفوظ کیا تو اسی رب العالمین نے علماء کے ذریعے محدثین کے ذریعے دین حدیث کی حفاظت فرمائی کیوں اس لیے کہ حدیث کے بغیر قرآن پر انسان نہیں عمل کر سکتا ہے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے ولادت کے وقت انسان کو حدیث کی ضرورت پڑتی ہے وفاط ہوتی ہے وفات کے وقت بھی انسان کو حدیث کی ضرورت پڑتی ہے ایک بچے کا نام کیسے رکھیں گے اس کا عقیقہ اور اس سے متعلق مسائل وفاق ہوتی ہے کیسے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی قبر میں کیسے رکھا جائے گا پوری انسان کی زندگی حدیث کے دوران گردش کرتی ہے اس لیے حدیث کے بغیر میرے بھائیوں انسان قرآن نہ قرآن پر عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی دین اسلام پر عمل کر سکتا ہے یہ حدیث بنیاد ہے تو جس طریقے سے قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کرام دنیا کے اندر بھیجے آپ ان انبیاء کرام کو غلیوں پر گن سکتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتاب دی باقی اور جو انبیاء تھے ان کو کتابیں نہیں ملی ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے ان کے پاس آخر کس پر عمل کرتے تھے وہ لوگ کس پر عمل کرتے تھے بہت بڑا مسئلہ ہے سوال ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا کے اندر بھیجے جن میں تین سو تیرہ رسول تھے باقی انبیاء تھے جن ان کو کتابیں ملی آپ نے انگلیوں میں گن سکتے ہیں باقی اور جو امتیں تھیں وہ لوگ آخر کس بات پر عمل کیا کرتے تھے وہ اپنے پر نبی کی حدیثوں پر اپنے اپنے نبی پر آئی ہوئی وہی جو اللہ کی طرف سے آتی اس پر عمل کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا حدیث کی اہمیت کہ حدیث کس قدر عظیم ہے کس قدر عظمت ہے حدیث کی دین اسلام کے اندر کیونکہ اس کے بغیر میرے بھائیو اسلام پر عمل انسان کے لیے ناممکن ہے اور ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ آیت کریمہ آپ لوگوں نے بارہا پڑھا ہوگا اور وہ او آیت کریمہ یہ ہے جو فلاح و ربی کلائی حسطحقی من کا فیمہ شجرابی رہوں تم ملائی فیم حسین ہر جمینہ عہدے کو سلیم و تسلیم کہ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قسم کھاری ہے کہ رب کی قسم ہے لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تجھے اپنے آپسی اختلافات میں اپنا تجھے حکم اور فیصل نہ بنانے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اپنا حکم اور فیصل نہ بنانے اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہی نہیں حرجم عما قبیض پھر آپ جو فیصلہ سنا دیں اس فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو وہ سلیم اور سر تسلیم ختم کر دیں یہ آیت کریمہ جب نازر ہوئی تو یہ آیت کریمہ کے تعلق سے بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو آپ کی پھوپھی کے بیٹے تھے ان کا اور ایک انصاری صحابی کے درمیان خجور کا جو باغ تھا اس کے سیراب کرنے میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہنستے جو انصاری صاحبی تھے انہوں نے کہا کہ پہلے میں اپنے باغ کو سیراب کروں گا سیکوں گا ہنستے زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ نہیں میرا باغ نہر کے قریب ہے اور تمہارا باغ میرے باغ کے بعد ہے اس لیے مناسب یہی ہے کہ پہلے میں اپنے باغ کو سیراب کروں اس کے بعد میں تمہیں پانی دوں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا دونوں صاحبہ کے درمیان معمولی سا اختلاف تھا کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں تھا لیکن وہ کہاں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف شریف لائے اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو کسی معمولی چیز ہی کے اندر بھی تو تم کہاں جاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف معاملے کو لوٹا دو کیونکہ حدیثیں معاملے کو حل کرتی ہیں آج بہت سارا لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے میرے بھائیو حدیثوں سے اتفاق پیدا ہوتا ہے حدیثیں مسئلے کو حل کرتی ہیں اور حدیثیں مسئلے کو رفع دفع کرتی ہیں اسی لیے اللہ رب العالمی اختلاف کے دوران ہمیں حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کتاب لوٹا دو جب آپ اللہ لوٹانے کے لوٹانے کا مطلب یہ کہ آپ کی کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف اور ہمارے بھی کتاب لوٹانے کا مطلب اس کا دو ہے تاریخ کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے ایک تو یہ جب آپ زندہ تھے تو لوگ آپ کے پاس براہ راست آ کر کے مسئلے کو پیش کرتے تھے آپ مسئلے کا کرتے تھے اور آپ کو ہاتھ کے بعد آپ کی حدیثیں موجود ہیں لہذا آپ کی حدیثوں کی طرف آنا آپ کی طرف معاملے کو پلٹانا اسی لیے اس قرآن کریم کی جو جن جن آیتوں میں معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی لوٹانے کا حکم دیا ہے ان آیتیں کریمہ ان آیات سے اہل علم نے یہ مانا بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے ایسی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا کیوں اس لیے کہ اگر حدیثیں محفوظ نہ ہوں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اور حدیثیں جب محفوظ ہی نہیں ہیں تو ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا جس کا دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں ہے لہذا جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا اس حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا تو وہ صحابی اللہ کے سل کے پاس آئے ہمارے نبی نے فیصلہ کیا کہ زبیر پہلے تم سیچ لو اس کے بعد جو ہے کیا کرو پانی اپنے ساتھی کو دے دو تو وہ ان کو تھوڑا سا ان کے دل کے اندر کچھ تنگی آ انسان ہونے کے ناطے سے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے پوفی کے لڑکے ہیں اس لیے آپ ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس بیر تم پانی سینچو جب دیواروں تک پانی پہنچ جائے اس کے بعد تم پانی ان کو دینا اور اس پر اللہ رب العالمین اس عشاط کریمہ کو مادے فرمایا ذرا آپ غور کریں کہ فیصلہ قرآن کا فیصلہ نہیں تھا یہ فیصلہ اللہ رب العالمین قرآن کریمے کی نہیں بیان کیا کہ ہمارے نبی نے کیا فیصلہ کیا تھا اس معاملے میں یہ حدیث ہے یہ اور اللہ پر ماتا اپنی اپنی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ نبی کی ساری باتوں کو نہیں مانیں گے نبی کو حکم اور فیصل تسلیم نہیں کرو گے ایک دنیاوی معاملہ تھا نہ انہوں نے قرآن کے نوز ملا نہ کسی اسلام کے اہم مبادی کا کسی اور کا کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ صرف ایک دنیاوی مسئلہ تھا اور ہمارے نبی نے فیصلہ سنایا لیکن ان کے دل کے اندر تھوڑی سی تنگی ہوگی ایک انسان ہونے کے ناطے تو اللہ حدالعالی نے آسمان ستائد کریمہ کو نادر بنایا اس سے حدیث کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے جو حدیث کو نہیں مانے گا اس کا ایمان خطرے ہے اس کا ایمان خطرے میں جو آدمی حدیث کی اہمیت کو نہ سمجھے یا حدیث کا استقاف کرے یا حدیث کو معمولی سمجھے یا اس طریقے سے حدیثوں کو اختراف کا ذریعہ سمجھے یا اس طریقے سے حدیثوں کو اہمیت نہ دے جو اہمیت دین اسلام کے اندر تو میرے بھائی حدیث یہ ہماری زندگی کا جز اور حصہ ہے اسلام کا جز اور حصہ ہے حدیث کے بغیر دنیا میں انسان اسلام پر کبھی بھی عمل نہیں کر سکتا اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان کی ذمہ داری پہ کو دی دین نازل کیا دین کو امانبی نے عمل کر کے بتایا لہذا آپ کا عمل بھی ہماری حجت ہے دلیل ہے اور دلیل اور حجت لحاظ ہونے کے لحاظ سے دونوں کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے قرآن سے اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو جس طریقے سے اس مسئلے کی اہمیت ہے اسی طریقے سے حدیث اگر کوئی مسئلہ ثابت ہوتا اس کا بھی وہی مکان ہوتا ہے فرق صرف یہ کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے صحیح ہونی چاہیے لیکن درجے کے لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی معاملہ نہیں میرے بھائی اس لیے حدیث کی اہمیت کے پیش نظر اور اس مقدمے کے پیش نظر یہ دورہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے اور یہ دورہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو ایمان کے اندر تازگی ہو جو باتیں ہم بھول جاتے ہیں وہ باتیں ہماری پھر واپس آ جائیں اس لیے ابو سعید اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تحدسو و تضا کرو حدیثوں کو بیان کرو آپس میں ادا کرا کرو حدیث عید کربا اضحوبا ادا کیونکہ جب تم حدیثیں پڑھتے ہو تو ایک حدیث دوسرے حدیثوں کو یاد دلاتی ہے اس لیے اس طرح کے علمی محفلیں اور دینی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو اور عام میں سے ہم اکثر لوگ الحمدللہ ہمارے جو متعن ہیں خطبہ دیتے ہیں اور اس طریقے سے دینی کام کرتے ہیں تو دین کے لیے علم کی ضرورت ہے علم ایک ہتھیار ہے اس لیے سال بھر میں تین مرتبہ آپ لوگوں کے لیے یہ دورہ علمیا منعقد کرایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ علم کا ہتھیار لے کر کے یہاں سے نکلیں اور جو ہے لے باطل ہیں اہل ہیں بجاتی لوگ ہیں ان کے اوپر کتاب و سنت سے علم کی روشنی سے ان کا قلعہ خما کریں ان پر رد کریں اس لیے اس لئے کے دوران کہا جاتے ہیں یہ جو دورات ہوتے میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حاصل ہے ہمارے لیے روحانی غذا ہے اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ القلوب طربہ دلے کیا ہیں دل کیا ہوتے ہیں ان کی حیثیت ایک زمین اور مٹی کی ہے وال علم و اور علم جو ہے اس مٹی کا پودا ہے اس مٹی کا پودا ہے اور المذاکر تو ماؤہا اور مذاکرہ اس علم کا پانی ہے اس پودے کا فائدہ فائز فلنا وہ جب پانی زمین سے خشک ہو جائے جب فراس تو اس کا جو پودا وہ بھی خشک ہو جاتا ہے تو جو علم ہے وہ ایک پودے کی مثال دی گئی پودا بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے علم بھی بغیر مذاکرے کے بغیر دینی محفلوں میں شرکت کے بغیر اہل علم کتاب رجوع کیے انسان کا علم باقی نہیں رہ سکتا ہے اس لیے اس طرح کے دورات منعقد کرا جاتے ہیں لہذا اب میں اور نہ کچھ کہتے ہوئے کافی گفتگو ماری ہو گئی کیونکہ حدیث سے متعلق یہ دورہ تھا اس لیے مختصر طور پر اس کی اہمیت اور عظمت پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اب میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے معزز مہمان فضل الشیخ محمد کلیم الدین یوسف حفظ اللہ کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس کتاب کی شرح کا آغاز بنائیں آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے صوبہ بہار سے اور آپ ہماری جماعت جماعت اہل حدیث کا ایک معروف ادارہ جامعہ احمدیہ سلفیہ لہریہ سرائے دربھنگہ وہاں میں بھی گیا تھا داخلے کے لیے لیکن وہاں امتحان ختم ہو گیا تھا جب میں پہنچا اس کے بعد پھر میں چلا گیا کیا نام ہے جامعہ اسلامیہ جو بھوارہ میں ہے تو وہاں میں بقرعید تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی تو اس طریقے سے وہاں میں بھی گیا علم حاصل کرنے کے لیے لیکن اتفاق کی بات کی مجھے موقع نہیں ملا تو اسی عظیم صلفی اور جی اہل حدیث کی درخ جامعہ اسلامیہ صلفیہ دربھنگہ سے آپ پارغ التحل ہیں اور ماشاء اللہ آپ حافظ اور قاری بھی ہیں اور آپ کے پاس اجازت بھی موجود ہے اور الحمدللہ اللہ رب کا فضل و کرم ہوا کہ آپ کو یہاں مدینہ یونیورسٹی جو عالم اسلام کی بڑی ہی معتبر اسلامی یونیورسٹی ہے معتبر درسگاہ ہے وہاں آپ کو اپنی علمی تشنگی بجھانے کا موقع اللہ رب ابراہین کی طرف سے ملا آپ یہاں تشریف لائے اور کلیت الحدیث میں انہوں نے داخلہ لیا وہاں سے انہوں نے کلیہ کیا یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, قلیہ کو بھئی بیچ بیچ بے بیچلر دل ڈگری آپ نے وہاں سے لی اور اس طریقے سے پھر ماجستر آپ نے کیا الحمدللہ للہ الحدیثی کے اندر فکو سنہا میں اور آپ کا جو موضوع تھا وہ تھا کہ ضیافت کے آداب ضیافت کے آداب عادیش رسول کی نظر میں یا عادی رسول کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدی اور طریقہ ہے ضیافت مہمان نوازی کے تعلق سے تو یہ جو ہے یہ آپ کا موضوع تھا تو اس پر شیخ نے ہمارے ماشاء اللہ ماجستر کی ڈگری لی ہے لہذا آپ جب بھی مدینہ جائیں تو شیخ کو اپنا ماجستر یاد دلا کر ان کیا مہمان بنیے گا آپ لوگ کہ آپ نے اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے لہذا اس موضوع کا جو ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ آج اور میں تین دن تک آپ کا مہمان بنوں گا ٹھیک ہے ان شاء اللہ ضرور اس شاد بیان کی ہوگی ماجستر کے اندر سالے کے اندر تو المہم انہوں نے جو ہے ماجستر کا سالہ کی الحمدللہ ابھی پی کر رہے ہیں داخلہ ہو گیا ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبایک کہا اور اس کتاب کے حوالے سے کافی محنت کی کتاب کا اختصار کیا حدیث کی تخریج کی فوائد بھی بیان کیے اور الحمد جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ آپ زبان بھی ماشاءاللہ اللہ حافظے پران بھی ہیں قاری بھی ہیں اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور آپ کو ماشاءاللہ علم سے نماز رکھا ہے آپ کی تحریریں آتی رہتی ہیں اور اس طریقے سے یعنی فیس بک پر اور واٹس ایپ پر تو ماشاءاللہ اللہ اللہ العالمین آپ کو مزید علم سے نوازے اور ہم سب لوگوں کو آپ کے علم صلی اللہ ربانی سے فادے کی توفیق ناجمائے اور الحمدللہ یہ دورہ جو ہے ہماری خواتین کے لیے بھی ہو رہا ہے چونکہ خواتین بھی الحمدللہ یعنی دعوت تبلیغ کے فرائض انجام دے رہی ہیں اور اس طریقے سے پروگرام وغیرہ وہ بھی کرتی رہتی ہیں یہاں کے باقاعدہ دعویٰ سنٹر کا جو ہے لیڈیز برانچ ہے اس کی طرف سے تو الحمدللہ للہ کچھ خواتین بھی تصویر لائی ہوئی ہیں ہم آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ اور اس کے سے خواتین کو بھی تمام لوگوں کو اور اس طریقے اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ابامین ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے اور اس مجلس سے ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق ناز سمائے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دینی مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ ابامین کا ذکر اپنے ساتھ ملے آلامی کرتا ہے اور اس شریق سدیش کے اندر کہا گیا کہ جہاں بھی طریقے سے مجلسیں ہوتی ہیں کوئی کا مرد تم میرے آز و جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو تم چر لیا کرو یہ جنت کی کیاریاں ہیں جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے باتیں ہوتی ہیں اور کتاب و سنت کی سلب صالحیت کی نہش پر آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے تعلیم دی جاتی ہے تو الحمدللہ اس سے بابرکت مجلس اور کیا ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جو ایسی میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کر دیتا ہے اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو سب لوگوں کے لوگوں میں سے بنائے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے معزز مہران شیخ محمد کلیم الدین یوسف عز اللہ صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت البیک کا ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے علم سے استفادہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے فاط فرمائے اور اس طریقے سے اللہ حلامین آپ کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عمدین کو اہمی مستفید فرمائے اور اس طریقے سے اللہ حرام جو بھی اس کتاب کی شرح کریں اللہ اکبامن ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے توفیق عنایت فرمائے اور اللہ اکبام ان کامات کو ان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب نا و جزاکم اللہ خیر ایک بار پھر میں اضبر احترام کے ساتھ شیخ گزارش کروں گا کہ شیخ ہمارے اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس طریقے سے کتاب کی شرح کا آغاز سنائیں جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ